ازان سے پہلے اور بعض سلاۃ السلام بننے <تصورت> کی ابتدا کب اور <تصورت> کہاں اور کیسے ہو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ازان سے پہلے اور اذان کے بعد ملازہ فرمائیے ابو دعو شریف کتاب الحزان میں ہی ہے کہ حضور علیہ السلامہ جب ازان ہو لے تو اذان کے بعد دعا کرو اور مجھ سے وسیلہ مانگو اور درو شریف پڑھو یہ تو ابو داود شریف جو سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب آزان ہو جائے اور یہ تمام سیاستہ کی کتابوں میں ہے کہ درو شریف پڑھو اور مجھ سے وسیلہ تھا اس لیے آپ نے دیکھا کہ اذان کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو حضور علیہ السلاۃ وسلام کے وسیلے کا بھی ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ ازان سے پہلے کچھ پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اذان سے پہلے اگر دور شریف پڑھا جائے تو یہ اذان میں اضافہ ہے یہ گمان ہے کہ یہ اذان میں اضافہ ہے اور ایسا کرنا جو ہے وہ شرم جائز نہیں اگر اس کو اذان میں اضافے سے تعبیر کیا جائے اب ملاحظہ فرمائیے ابو داود شریف میں محمد اماؤدینکرم وباریک وسلم ٹھیک حضور علیہ سلاۃسلام مدینے شریف جب آئے تو مسجد نبوی کے قریب ایک دو منزلہ مکان تھا اسد عموماً دو منزلہ مکان نہیں ہوا کرتے یہ مکان ایک بنی نجارہ کا تھا جیسا کہ حدیث شریف تو بنی نجارا بیان کرتی ہیں زیرو زمانے میں لاؤڈ وغیرہ نہیں تھے تو کوئی اونچی جگہ تلاش کی جاتی تھی ازان کے لیے ابتدان اسلام میں مسجد کے مینار بھی نہیں تھے یہ جو محراب ہے یہ بھی مسجد میں نہیں تھی اور کہیں جو حدیث میں محراب کا ذکر ہے تو محراب سے مراد ہے مسجد کا سینٹر حضرت عمر بن عبد العزیز جب امیر المومنین ہوئے یہ ایک سو ہجری جو ہے سو ہجری پہلی صدی کے آخری میں اس وقت یہ رواج ہوا کہ مسجد کو ممتاز اور ممس کرنے کے لیے ایک محراب بنائی جائے تاکہ عام گھروں میں اور اس گھر میں ایک تمیز ہو جائے پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد اس زمانے کے کچھ اقدم لوگوں کو خیال آیا کہ بھائی جب اذان کہی جائے تو لوگ تو کم سے کم اسے سنیں تو مینار کا تصور آیا کہ مینار بنایا جائے اور اس میں سیڑھیاں ہوں اور موزن جو ہے وہ مینار پر چڑھ کر کے اذان کہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری یہاں مغلیہ دور میں جتنی مسجدیں بنی تو مینار کا مطلب کیا تھا کہ دو اس کے مطلب ایک تو مسجد میں مینار اس لیے بنایا جائے کہ اعلان مسجد ہے کوئی مسلمان اگر ہماری آبادی میں گھومے اور نماز کا وقت تو تو نظر وجود میں آیا یہ دو منزلہ مکان تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو نماز فجر اس مکان کی چھت پہ کہا کرتے بنی نجارا بیان کرتی ہیں کہ صبح صادق سے پہلے حضرت بلال میری چھت پہ آن کر کے بیٹھ جاتی اور بیٹھنے کے بعد وہ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھتے سامنے سے یعنی مشرق سے سورج طلوع ہونے کا انتظار یا طلوع یعنی سے مراد ہے فجر کا طلوع جس کو صبح صادق کہتے ہیں اور پرانی اور قدیم اردو میں اس کو کہتے ہیں پاؤ پھٹنا یعنی سفیدی کا اظہار ہو تو اس کا انتظار کرتے جب دیکھتے کہ سفیدی ظاہر ہو رہی ہے آسمان پر کہ صبح سادی قبط ہو گیا تو پوری روایت یوں بیان کرتی حضرت بلال اٹھتے اور ذرا انگڑائی لیتے اپنی کمر وغیرہ سیدھی کرتے کہ بہت دیر سے بیٹھے ہوتے پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر قریش کے لیے دعا کر اور قریش کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر ازان کہتے بنی نجارہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی حضرت بلال نے اس دعا کا ناغا کیا ہو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اگر ازان سے پہلے قریش کے لیے دعا کرنا جائز ہے تو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدی و اس کا پڑھنا کیسے ناجائز ہوگا تو اس لیے ہر, ہر نے ساتھ میں درو شریف پڑھنا عزیزان گرامی یہ کار سبھا اور کتاب ال جس میں اتحیات کا بیان مشکا شریف ہی. اتحیات کے بیان کے بعد دروش شریف کا باب اس دروش شریف کے باب میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرما دی اس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور 10 ان کے اس کے گناہ ماف ہوں گے اور 10 نیکیاں اس کے عامال نامے میں لکھی جائیں گے تو ہر نیک موقع پر دروش شریف کا پڑھنا جو ہے وہ ہے اب اقامت سے پہلے درو شریف پڑھنا یہ بھی ہماری فک کتابوں میں ثابت علامہ شامی اگر وہ کسی مدرسے میں نہ ہو تو اس کی لائبریری مکمل نہیں بہت بڑے فقیہ گزرے حنفی مذہب کے امام شا... حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتح شامی میں درو شریف کا ذکر کیا کہ کہاں کہاں درو شریف پڑھا جائے تو اس کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہاں درود پڑھا جائے یہاں درود پڑھا جائے وغیر. سب ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا کہ <الْعِقَامَة> اور جب اقامت کہی جائے تب بھی درو شریف پڑھا جائے یہ علامہ شامی نے کتاب و شامی نے اس لیے ازان سے پہلے ازان کے بعد درو شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہمارے فخا نے یہ بھی لکھا جب وطر نماز پڑھتے ہیں تو جو وطر میں قنوت ہے اس سے پہلے بھی درو شریف پڑھا جائے یہ بھی ہماری کی کتابوں میں موجود ہے تو اس لیے